قال فما خطبكم المرسلون ابراہیم نے کہا پھر اے رسولو تمہاری مہم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان فرشتوں کے آنے کا کوئی اور بھی مقصد ہے اسی لیے جب ان کا خوف جاتا رہا اور بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی تو ان سے پوچھا کہ تمہاری آمد کا اور کیا مقصد ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دیں جن میں سے ہر پتھر پر ایک ایک مجرم کے نام آپ کے رب کی جانب سے لکھے ہوئے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تاکہ وہ عذاب کی لپیٹ میں نہ آئیں کہتے ہیں کہ وہ صرف تین افراد تھے لوت اور ان کی دو بیٹیاں ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی اسی لیے ہلاک کر دی گئی تھی بعض کا خیال ہے کہ لوت علیہ السلام اور ان کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ دیگر دس مسلمان بھی تھے ان مسلمانوں کو آیت 35 میں مومن اور آیت 36 میں مسلم کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ مومن بھی تھے اور مسلم بھی کیونکہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ممکن ہے وہ بظاہر اسلام کے شاعر کی پابندی کرتا ہو لیکن دل میں پختہ مومن نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں مروی ایک مشہور حدیث میں اسلام اور ایمان دونوں کی تشریح کر دی ہے فرمایا اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اقامت سلاد ادائیگی زکوٰۃ حج بیت اللہ اور سوم رمضان کو کہتے ہیں اور ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے اس حدیث سے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے قرآن کریم میں بعض جگہ اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے کے معنی میں لغوی اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے شرعی اعتبار سے دونوں میں وہی فرق ہے جو مذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے